میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من من ہی ونفی ہی ونفی رب الدی خلق کب الدی نبلی اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ اس آئے مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسانوں دیکھو دھوکے میں نہ آؤ اور اپنی تخلیق کے مقصد کو فراموش نہ کرو کبر و غرور سے کام نہ لو اور اس اللہ کی بندگی کے لیے جھک جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے یہی تقوا کی راہ ہے اور یہی ذریعہ ہے اللہ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے بچنے کا سورہ نساء میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وبود شع اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَاهُ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے جو نیک ہوں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹہرائے اور سورہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر تم اسے دیکھنے کی کیفیت پیدا نہ کر سکو تو یہ تصور پیدا کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ عبادت اللہ کی ہے جھکنا اللہ کے لیے ہے سورنا پکارنا اللہ کے لیے ہے مشکل کشائی حاجت روائی صرف اللہ سے ہم مانگیں گے طلب کریں گے تو یہی عبادت کا مقصد ہے اور جب انسان اپنے رب کی عبادت میں یکسو ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اسے تقوا کی نعمت عطا کر دیتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ